بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونمن به ونتوكل من شر نفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبعشروهن وأنتم عاشفين في المساجد وقال الله تعالى وعلى الذين يتيقونه كذية مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسل لي جمري وحل الوقضة من لسان يقبه قولي محترم بھائی اور دوستوں رمضان کے تربیتی پروگرام کے ساتھ متعلق چھ شروع رمضان میں بیان کیے تھے کہ چھ امال ہیں جن میں لگنے کا رمضان کا مطالبہ ہے ان چھ اعمال میں لگنے کے بعد پھر آدمی کا یہ تربیتی کورس مکمل ہوتا ہے اور آدمی کو اور رمضان کا پورا سے پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے سب سے پہلی بات اس میں روزہ ہے پھر تراوی ہے پھر ذکر و عبادت تلاوت میں لگنا گراؤں سے ریب جھوٹ ٹولی پھیر اور فضولیات سے پرہیز کرنا چار باتیں ہوگی پھر جو ہے تو احتکا اور صدقہ فطر یہ چھ باتیں ہو جائے تو رمضان کا تربیتی پروگرام مکمل ہو گیا ان چار چھ باتوں کو جتنا جتنی جس نے جتنی کوشش سے کیا اتنا ہی زیادہ وہ رمضان کے خواہش سے مستفید ہوا آیت کے احتکاب کے بارے میں پڑھ لی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ احتفام کا حکم اگر کی صنعت موقعہ تک ہے لیکن آیا وہ ہے اگر بڑا راست آیا ہوتا کہ احتکاب کرو پھر تو فروغ واجب ہو جاتا ہے اگر تم جب مسجد میں احتکاب کر رہے ہو تو اس حال میں ایک پابندی تم پر مستقل ہو جائے گی اولا تو بعد شروع اڑناساجد باقی رمضان میں تو کھانے پینے اور عورتوں سے ملنے کی پابندی صرف شروع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تھی اور احتکاب میں یہ پابندی مکمل دس دن کے ہو گئی کیونکہ اللہ طالب کے تعلق میں کچھ چیزیں براہ راست عبادت ہیں کچھ بلواستہ عبادت ہیں نماز روزہ حاج زکوٰۃ ذکر اعتکاف تلاوت خدمت خلق جہاد اور مراقبہ یہ دس باتیں یہ تو براہ راست عبادت ہیں یعنی اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے ان دس باتوں میں لگنے کی کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ وقت نکالے گا ان سے لیے اور زیادہ زیادہ ان میں کوشش کرتا رہے گا ان دس باتوں میں بریک بات کے چھ چھ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ اس سے مکمل نہیں ہوتی جہاد کے جہاز ساری علائق الحمد اللہ کی کوششوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات بلند کرنے کی کوششوں کو کہتے ہیں کیونکہ راج اللہ کے دین کے پھیلانے کی اللہ تعالیٰ کی کوشش میں لگا ہوا ہے وہ تسلیم و تاریخ کے ذریعے سے لگا ہے برس و تدریز کے ذریعے سے لگا ہے داو و کے ذریعے سے لگا ہے بیت و ترقین کے ذریعے سے لگا ہے قانون اور آئین کو بالاتر کرنے کے لیے سرگرمیوں میں لگا ہے یا کتاب میں لگا ہے یہ چھ کی چھ باتیں جہاد میں شامل ہیں تو یہ عبادت براہ راست ہیں بغیر واسطے کے ہیں ہمارے باعث الباسطہ دنیا کے سارے کام اس لیے سے کرنا کہ اللہ راضی ہو اور شریک مسائل کی روشنی میں کرنا اور اس لیے کرنا کہ دس جو براہ رات کے بعد والے کام ہیں ان کے لیے آدمی فارغ اور تیار ہو کھائے گا نہیں تو کام کیسے کرے گا سردی سے بچنے کا مقام نہیں ہوگا تو کام کیسے کرے گا بیمار پڑ کے علاج نہیں کرے گا تو کام کیسے کرے گا تو یہ باتیں ہیں براہ راست عبادت نہیں ہے لیکن عبادت کے مقصد کے لیے بھی عبادت بن جاتی ہے بشرتی کی اس میں نیت اور مقصد اور طریقہ درست ہو تو گیا اپنی ذات سے کھانے پینے میں لگنا ضرورتیں پورے کرنے میں لگنا بیاہ شادی میں لگنا عورتوں سے ملنے میں لگنا یہ اپنی ذات سے پسندیدہ افعال نہیں ہے پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن چونکہ ان کی ضرورت انسان کو اس وجہ سے ان کو کوئی شرائط اور کچھ قیود اور شرائط کے ساتھ ان کو عبادت کرا دیے کیا ہے لیکن پسندیدہ تو بنیادی عمالی ہی ہیں نما نماز روزہ حج رکات فکر تلاوت احتکاب جہاد سے متقل مراقبہ ان میں لگا جائے تو لہذا دس دن کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ دس دن مساجد میں شروع ہو کر بیٹھ کر سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے اسلام میں مکمل رحبانیت تو نہیں ہے جیسے کہ سائیوں نے اپنے دن میں مقرر کر لیے کو چھوڑ کر گرجوں میں جا کر بیٹھیں اور کچھ کام میں کریں مکمل رہبانیت کے ترتیب اسلام نے نہیں بتائی ہوئی ہے لیکن کچھ بار ساری چیزوں کو چھوڑ کر ان سے علادہ ہو کر ذکر عبادت میں لگنا جس سے کس کے بادل کا ہاتھ درست ہو اور واقع کی طرح مڑے آخر کے سوچ پر حاوی ہو غالب ہو اور زندگی کی اصلاح ہو یہ ضروری ہے حج کے لیے چار چھ مہینے کے لیے یا پہلے زمانے میں سال ڈیڑھ سال لگتا تھا اس عرصے کے لیے دنیا کے کاموں سے علادہ ہونا یہ تو گویا فرائض میں سے ہو گیا حج کے فریضوں مقرر کیا جائے جس میں کتنا وقت کے لیے دنیا کے کاموں سے علادہ ہو جائے جائے احتکاب میں دس دنوں کے لیے مقرر کیا گیا ہر روز دوا پانچ نمازوں کے چار اوقات سے مقرر ہیں کہ جن میں دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر آدمی کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ایک تاجد کا وقت ہے اے صبح کی نماز سے لے کر ارشاد تک کا وقت ہے دو ایک اصرت کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے تین اور ایک جو مغرب سے لے کر ارشاد تک کا وقت ہے چار اور اشراق سے لے کر اسد تک کا وقت اس کو کمائی کے لیے اور دنیا کے کاموں کے لیے اس کی اجازت دی ہے اور یہ چار اوقات ایسے جن میں انسان علادہ ہو کر جسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے ہر روز میں چار اوقات ہو گئے سال میں دس دن ہو رمضان کے اور ایک مطلب جن پر حج فرض ہو رہا ہے اس چار مہینے لگتے ہیں چھ مہینے لگتے ہیں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت کر کے اس میں ٹھیک ہے اتنا وقت دنیا سے لاتا ہو دنیا کے کاموں سے لاتا ہو تاکہ یہ اور فکر کر کے ذکر ملک کے اللہ کی الگ دھیان بڑھا کر آخر کی سوچ کر دل میں جما کر اپنے آپ کو سوارے اپنے آپ کو سدھارے کہوں کہ جو مشین بھی اس سے کام لیا جاتا رہا ہو لیکن اس کے صفائی کا اس کی ستھرائی کا اس کی ضرورت کا کام نہ کئے گئے تو دس سال چلنے والی مشین دو سالوں میں فارغ ہو جاتی ہے آپ گاڑی کا تیل و ملائل نہ بدلے اس کا اس کی سروس نہ کرائیں وہ یہ کہیں کوئی پرزا خراب ہو رہا ہے گس رہا ہے اس کو بدلے نہیں تو دس سال چلنے والی گاڑی دو سال میں آپ سے فارغ ہو جائے گی کی۔ کیونکہ آپ نے اس سے کام تو لیا ہے اس کا کام آپ نے نہیں کیا ہے تو بولے وہ زراعت تجارت ملازمت اور سرحد درفت یا چار چوپے ہیں معیشت کے ان میں آدمی استعمال ہوتا رہے دنیا کے کاموں میں ہی لگا رہے اور ان سے علادہ ہو کر اپنے بنانے کی اپنے سوارنے کی کوئی فکر نہ کرے آمار میں ن لگے تو وہی آدمی دنیا میں صحیح استعمال ہونے کے قابل نہیں رہتا اور صحیح فوائد لینے کے قابل نہیں رہتا تو اس لئے شریعت نے باتیں مقرر کی کہ اتنا وقت آدمی علادہ ہو کر سوئی کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگے گا تاکہ اس کی اپنی زندگی ہے یہ اپنی اس کی زندگی درست ہو کیونکہ بنا ہوا انسان سنورا ہوا انسان نئے تو سارے انسان جس کو خوف خدا ہو خوف آخرت ہو یہ جب باہر نکل کر اس ماحول سے استعمال ہوگا اپنے کاموں میں دنیا کے کاموں میں تو یہ صحیح استعمال ہوگا یہ پھر رحمت بنے گا ورنہ اگر انسان بنے ہوا نہیں یہ بگڑا ہوا ہے اور بگڑا ہوا انسان دنیا کے کاموں میں جا کر استعمال ہو رہا ہے نہیں ہوگا یہ اپنے لیے بھی زحمت ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی زحمت ہوگا فون بننے کے عمال میں ایک احتکاب مقرر کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زندگی میں پورے رمضان کا احتکاب فرمایا ہے جس سال آپ کی دنیا سے رخصتی ہو رہی تھی پردہ فرما رہے تھے اس سال آپ نے بیس یوم کا احتکاب فرمایا ہے اور باقی ساری عمر ہر سال دس روز کا آخری اشرے کا احتکاب فرمایا ہے صرف ہے سال کے بارے میں کوئی روایت ہے کہ شاید اس سال نہیں کیا ورنہ ہر سال دس یوم کا احتکاب آپ نے کیا ہے اور اکیلے نہیں کیا کئی آدمی نے آپ کے ساتھ احتکاب کیا ہے ایک آدمی میں اگر میں بیٹھا تو اس کی کسی مسجد میں مسجد تو ہے لیکن ایک آدمی بھی احتکاب میں نہ بیٹھا تو سارے کے سارے اگر عالم بن گئے ہیں اور بڑا دین پھیلا رہے ہیں اور جا کر سفر کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں مالیہ کو میں کوئی ایک آدمی میں نہیں بیٹھا تو سارے کے سارے کر کے ترک مکا کے گناہ ہے ہوئے اور یہ صرف جو ہے گلو والی بات نہیں ہے یہ ایک آدمی کو تیار کر چوارا خلاس جی. تیار ہونا تھا کہ سب کی جان چھوڑے جان چھڑانے والی بات نہیں ہے جی. ذوق جی. و شوق والی عبادت ہے اللہ کے ساتھ سو ہونے والی عبادت ہے اس میں لگ کر آدمی باطن میں اللہ کا دھیان حاصل کرے باطن میں پختگی آئے خوف خدا پیدا ہو آخر کی قکر پیدا ہو میں گاؤں گیا تو اتنی کسی کو بٹھایا کہ افراد کو بٹھایا بہت غریب آدمی ان پڑھ آدمی اس بار نے بتایا میں نے کہا یہ تو آدمی مزدوری کرتا ہے روزانہ جا کر داڑی والی مزدوری کرتا ہے اس باپ نے بٹھا لی نے کہا اس کے ساتھ ہم نے دہڑی مقرر رکھی ہے سو روپے دہڑی دیں گے اس کو دس دن باقاعدہ کھانا لے وہ ملے گا سو روپے دہڑی بھی دے گی تو مزدوری پر پر مزدوری پر پکڑے گا کیا پڑا مزدوری دہ دے دیا کروں گی کسی علاقے کا لطیفہ ہے نا کہ ایک پیر صاحب آئے جھیلی پیر صاحب تو کئی بیماری وغاری اسی بڑے کمزور ہوئے تھے مریضوں نے کہا ان پڑھ جائز مریض کہا آپ اس طرح بڑے کمزور ہوئے جا رہے ہیں کہا کیا کریں تم روزے نہیں رکھتے تمہاری جگہ ہم روزے رکھتے ہیں تم نماز نہیں پڑھے تمہاری جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں تم پتھرار پر, پر کیسے گزرو گے تمہاری جگہ ہم گزریں گے تو کمزور تو ہونا ہی ہوا کمزور تو ہوتا ہی ہوا جب اتنے کام تمہاری جگہ کرتے ہیں تو جاتی کا بڑا دل دکھا تو اس نے کہا دیکھیے ہم تو کتنے آرام میں مزے کر رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں حضرت صاحب ہمارے لیے کتنی تکلیفیں کرتے ہیں تو نے کہا حضرت صاحب میرا ایک دھان کا کھیت چاول کا کھیت ہوتا ہے ایک دھان کا کھیت میں نے آپ کو بخش دیا تو پیر صاحب سے بڑے ہوشیار نے کہا کہ ابھی قبضہ کرنا چاہیے ابھی قبضہ نہ کیا تو پھر پھر اس کا کیا اخبار ہے بنکر ہو گیا پھر کیا کرے ابھی قبضہ کراتے تو لے کر ساتھ چلا تو دھان کے کھیت سے کہتے ہو کہ جو مڈیر ہوتی ہے نا درمیان میں یہ بڑی پتلی ہوتی ہے چلتے ہوئے جیسے وہ جیلی پیلی صاحب گر گئے تم نے کہا یہاں پر تو ایک مڈیر پر نہیں چل سکتے آخر پلسار پر, پر کیسے چلیں گے آپ جائیں میں نہیں دیتے تو یہ ٹھیکے پر کام نہیں کرنے ہوتے آدمی یہ کام خود کرتے ہیں خود تکلیف برداشت کر کے کرتے ہیں خود ایسے بیٹھے خود اپنی جان سے تکلیف, تکلیف برداشت کریں جب خود اپنی جان سے تکلیف برداشت کریں گے تو تب دن کی قدر پیدا ہوگی تب اس کے ساتھ جو متعلقہ فوائد اللہ رکھے برکتیں رکھی ہیں وہ برکتیں ملنا شروع ہوں گی کارخانہ دار صاحب سے وہ جماعت اللہ کے ساتھ گئے تو انہوں نے جو دن گزارے وہاں تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ آدمی چلے پھرے تو ان کی تو بڑی زندگی بنتی ہے زندگی سنورتی ہے تیرہ داری اس میں آ سکتی ہے سچ ہو محنت ہو دھوکہ نہ دینا تو ساری باتیں آ جاتی ہیں آدمی میں تو اس کے دل میں یہی بات آئی کہ اگر میرے کارخانے کے مزدور ان کے ساتھ وقت گزار لیں تو میرا کارخانہ بہت آباد ہو جائے گا وہ آیا اسے سب کو جمع کر کے تقریر کی تو دیکھو یہ بہت ضروری بہت فائدہ والی چیز ہے اور آپ سب کو جانا چاہیے ان کے ساتھ بکر گزارنا چاہیے تو ایک مزدور نے کہا آپ بالکل یہ بات درست نہیں کہہ رہے ان کو کیوں نہیں کہہ رہا میں عملی طور پر دیکھ کر آئے میں کہہ رہا ہوں اور نے کہا اس بات کو آپ فائدے والی سمجھتے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہوتا آپ ہمیں جانے کا کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو فائدہ والی سمجھتے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہوتا میں باقی اس سے ابلی بات کی ہے تو اس کو بھیجنا چاہتا ہے لیکن اس کی آخر بننے کے لیے اپنی دنیا بننے کے لیے تو میری دنیا درست ہوتی جس کے جانے سے میرا کارخانہ بادل جائے میں ایک علاقے میں گیا وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے ہم نے کچھ لوگوں کو بھیجا تمہاری جماعت کے ساتھ بڑے خور کر بن کر آ گئے پھر بعد میں ہمارے قوانین نے بیٹوں کو بھیجا تو وہ تو ٹھیک ہو کر نہیں آئے ہیں میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنی وہ پہلے لوگ سادے تھے وہ اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے گئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے گئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کے لیے گئے ہیں تو ان کی تو نیت کے بقدر اور ان کے محنت کے بقدر ان کو صلاح ملا بدلہ ملا کو بند کر آگے اصلاح پر ہو گئے جس کی اصلاح ہو ہوگی کہ وہ دکاندار ہے تو وہاں ٹھیک چلتا ہے زمیندار وہ ہے وہاں ٹھیک چلتا ہے اپنے کو بھی فائدہ دیتا ہے دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں تو ہے نا آپ کے علاقے کے قوانین نے جب دیکھا کہ ان کے ساتھ جانے والوں کی زندگی بنتی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے کاروبار کے لیے درست کرنے کے لیے بھیجا ہے ان کی نیت ان کو بھیجنے کی یہ تھی کہ کاروبار کے لیے درست ہو کہ میرا کاروبار سنبھالے تو اس وجہ سے ان کو فائدہ نہیں ہوا فائدہ ہوتا ہے نیت پر فائدہ نیت پر ہوتا ہے آدمی اگر دین کا کام دنیا کی نیت سے کرے گا تو دین کا کام دنیا بنے گا اور آج دنیا کا کام اللہ کی رضا کی لیے سے کرے گا خدمت خلق کی نیت سے کرے گا تو وہ عبادت بن جائے گا اور عبادت دنیا کے لیے سے کرے گا تو وہ معصیت اور گرا بن جائے گی ایک بار ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کی بڑی صاحب دعا دعائیں قبول سنگھ تھیں کچھ افسران ہمارے پڑھنے کا جائیں کہ ہم بھی اپنے سے دعا کریں افسروں پر کم ہوتا ہے پروموشن کا پرموشن کا تو میں بھی گورنر کے ساتھ گئے وہاں تو انہوں نے بزرگ سے کہا کہ حضرت ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم پڑھا کریں تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جو جو تمہارے شعبے ہیں دنیا کے جن شعبوں سے تم افسر ہو ان شعبوں میں خدمت خلق کی نیت کے ساتھ چلو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خدمت خلق کی نیت سے چلو یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ رحم اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ اللہ دن سو بار پڑھے صبح سو بار شام یہ وظیفہ ہے بادشاہ یہ کن وظیفہ ہے بہت برکت ہے لیکن یہ بھی تو وظیفہ ہے کہ اس کام کو تو کر رہا ہے اس پر لا کر خدمت خل کی نیت سے کر خوبڑ کے آیا اور یہاں پر سانوں کو کر رہا ہے پریشان تمہارے سلسلہ والا میں سے ایک آدمی نے آ کر شکایت والد صاحب بہت تنگ کر رہے ہیں بہت چڑچڑے ہوئے ہوئے وجہ کیا ہے کسی نے بھی کیسے گزارے ریٹائر ہو گئے اور نے کہا رار کو دو بجے اٹھ جاتے ہیں اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں تاجر میں لگے رہتے ہیں عبادت میں لگے رہتے ہیں یہ تو اتنا تھکا ہوا کو اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا مزاج جڑا ہو چکا ہوتا ہے تج میرے پاس دے جائیں کہ اسے میں کہوں گا کہ آپ رات کو 6 گھنٹے 7-8 گھنٹے نیند پوری کیا کریں نیند کے لیے رحم محمد علی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ علوم میں لکھا ہے 8 گھنٹے کھانے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار کھاؤ چوبیس گھنٹوں میں ایک بار کھاؤ ایک بار کھاؤ لیکن نیند کے بارے میں آٹھ گھنٹے دکھانے کیونکہ انسان کی بچی کمزوری ہے یہ بعض آدمی آٹھ گھنٹے سو کر فٹ ہوتا ہے بعض سات گھنٹے سو کر فٹ ہوتا ہے بعض چھ گھنٹے سو کر فٹ ہوتا ہے نہ سوائے تو دن کو لڑے گا چڑچڑا بن جائے گا تو نفل عبادت میں سارا دن لوگوں کو کارچر کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے ستا رہا ہے لوگوں کو چوراغ کو تو نے آرام کیا ہونا اب رمضان کو جب پہلے کوزل ہوئے شروع شروع میں تو شروع میں شہری کی اجازت نہیں تھی افطار کرنے کے بعد جب تک آدمی سویا نہیں ہے یہ کھا بھی سکتا ہے جب سو گیا بس دوسرا روزہ شروع ہو گیا اب شہری کی نعمت کیسے ملی ایک سال رضی اللہ عنہ وہ کام سے آئے گھر پر کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ان کی بیوی بی اٹھی گی کہیں سے میں کھانے کے بندوبست کر لوں کچھ بھی نہ ملا واپس آئی تو کھا من سو چکا تھا کھانا نہ کھایا پانی بھی نہیں پی سکتا اشتہار نہیں ہوتی پانی کی آپ دوسرے دن جاگئے تو بھوکے ایسے ہی چلے گئے کام پر پھر کام کر کے تھکے تھکائے آئے اور رات کو وہ بیوی بی کو کھانا کچھ نہیں تھا پھر سو گئے اور جوس سو گئے تو بس تیسرے دن پھر پھا کی حالت میں مزدوری پر گئے اب دوسرے دن مزدوری پر گئے تو چکرا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے تو چین کی قربانی پر اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوئی اور سحری کی سہولت مسلمانوں کو دی جی گئی تو حضی شریف ہم آئے گا سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو تاکہ دن کو آدمی کمزور نہ ہو چڑچڑا نہ ہوا ہوا ہو لوگوں سے لڑ رہا ہو بھوکے مارے بھوکا آدمی چڑچڑا ہوتے بارے تا کال کے جو بٹیر بازو کے میچ ہوتے ہیں نا تو جس بٹیرے کو صبح لڑا ہوتا کو بھگا رکھتے ہیں تو خوب چٹا ہوا ہوتا ہے ایسا لڑتا ہے کہ دوسرے بٹیرے کے گوشت نجتا ہے تو بالکل ہدایت دے والوں کو برغوں کے میچ ہوتا ہے کتوں کا میچ ہوتا ہے بٹیروں کا میچ ہوتا ہے کہ کچھ دن نہیں آیا میں نے کہا چلا کہ اس نے کہا اس کی برادری ہے تا کال میں وہاں پر جاتا ہے وہاں پر اجرے میں تو میں نے کہا اس کے پیچھے جاؤ دیکھو کہ وہ مرغوں اور پٹیروں کے میچ میں نے چلا گیا ہو کہ جو گیا بس سر آج بھی خراب ہو جائے گا تو اس کو واپس لے کر آؤٹ تو اس لیے شریعت جو ہے یہ تو بہت جامع چیز ہے اور جب آدمی ساری چیزوں کا خیال کر کے دن پر چلتا ہے بادات معاملات معاشرت اخلاق سب کو درست کرتا ہے تب اللہ کے تعالیٰ ملتا ہے یعنی کہ سب ساری رات سے بارہ میں کھڑا ہے اور سارے دن لڑنا, لڑ رہا ہے لڑبڑ رہا اس سے شریف کا مقصد پورا نہیں کیا اس کو اتنا آرام اتنا آرام میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے تھا کہ جس میں اس کو مزاج میں سکون حاصل ہو چکا ہوتا تنجی کے اہل علم اور مارفت والوں کو تھوڑی عبادت سے اللہ کا قرب تھوڑی عبادت سے اللہ کا زیادہ قرب ملتا ہے کیوں کو صحیح ترتیب اختیار کرتے ہیں اور ان پڑھ آدمی غیر عرب آدمی کو صحیح ترتیب کا پتہ نہیں ہوتا یہ چیز کو اتنا تھکا لیتا ہے مکب کروا میں ہمارے ساتھی ہیں جو بھی حاجی جائیں ان سے کہا کرتے ہیں دیکھو حج سے پہلے سارے راہ پر چڑھنا ذارے سور پر چڑھنا اور بہت زیادہ عبادت کرنا اس کی کوشش نہیں کرنا ہو جاؤ گے بیمار اور بعض اگر خطرہ ہو جاتا ہے حج کے رہنے کے خطرہ ہو جاتا ہے اس لیے اپنے آپ کو حج سے پہلے اگر سنبھال کے رکھنا تاکہ شہر بہال رہے کہ بہت کرے کے ساتھ ہائج ٹھیک کر سکوں اپنے آپ کو تھکا دوں گے تو شریعت تک فیم ہے اور ان کے مطابق جب آدمی جانے طریقے سے چلتا ہے چلے اللہ کا قرب ملتا ہے یعنی تھا احتکاف والا اس جمعے پر بیان تھا اور رہے گی جمعہ رہ جائے گا پھر تو عید ہو جائے گی صدقہ فکر جو ہے تو یہ مالداروں کے ذمہ مقرر کیا گیا ہے اور اس سے معاشرے میں ہمباری پیدا ہوتی ہے اور غریب امیر کا تفاوت مڑتا ہے غریب کے دل سے مالدار کی نفرت دور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ محبت اس کو پیدا ہوتی ہے چوری ڈاکے ساری چیزوں میں کمی آتی ہے اگر لوگ صدقہ خیران کریں اور لوگ جو ہے تو صدقہ فکر نکالیں زخات ادا کریں اشور دیں تو ایسے ہمارے ماں ماشتے کی چوریاں ڈکیتیاں یہ ختم ہو جائیں گی ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا نصاب ہے کہ ایک تو حکومت کا مقرر کردہ نرخ ہوتا ہے گندم وغیرہ کا ایک مارکیٹ کا چالو نرخ ہوتا ہے تو وہ چالو نرخ پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے سرکاری ریٹ پر فیصلہ نہیں ہوا چالو نرخ کو دیکھیں جو آٹے کا ریٹ ہے اس میں ایک روپیہ پسائی کا آتا ہے تو اس پسائی کے ایک روپیہ نکال کر اس بار پر بورے دو کلو کہیں تو کوئی پچیس روپے تک بنتا ہے درمیان درجے کا جو آٹا ہے پچیس روپے فیادی بنتا ہے اور کوئی زیادہ دینا چاہے تو آج باغ کھجور چار کلو دینا چاہے تو اس کی چار ہزار روپئے قیمت ہے ایک آدمی کو چار ہزار نیت کرے تو آپ صدقہ کرے تو اس کا سواد تو آپ سب کے کہیں سب کا کی نیت کرے تو اس کا پھر بہت زیادہ سواد ہے جتنا آدمی اتنا ہی اللہ سے گا اللہ تو بارہ سالہ آمدید کی توقی تھا پر